محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ارْهَيْنَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَسْتَبْشِرُنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلُ وَأَمَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ منو سلو علیہ سید یا رسول اللہ وعلى علی و سحابی قیا سدیا حبیب اللہ و يا سیدی خاتم و يا مکین کلو بلین السلام علیکم و دو بات ساڈے اس گرام ٹالاں والے دے پہلی مرتبہ ناچیز حاضر ہوا اللہ تبارک و تعالی بارگاہ شہداء کربلا دبار اللہ علیہ مجمعین اندر نظر آنا ہے عقیدت پیش کرنے والے اس جلسے دے منتظمین اور شراکا دی دنیا آخرت سونی فرماوے مغفرت اور ہدایت پتا فرماوے دنیا آخرت نفس دے ہر شرط اپنی رحمت تاما کاملا دے نجات اور پناہ بخشے حق بولن حق دن چلن اور حق دے ہی مرنے دی توفیق بخشے دوستو معلوم ہے کربلار محفل مبارک دے نا چیر اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال صحیح سچا اہل سنت و جماعت کا شہدا کربلار دان لاہ ل مجمعین دے متعلق پیش کرے گا چھڑیا کخ روڑ تو پاک. آم رواج آم اج دی روایت تو ہٹ کے او گل پیش کر سا ساری زندگی جد سنبھالی کسے تو سنیا ہی نہ ہو. کربلا رضوان اللہ مجمعین متعلق جو غلط نظریات جہالت بوقوفی اور بد مذہباں کی سنگت کی وجہ پیدا ہو چکے نے ہیں سڈے اس محفل دے اندر انہاں سارے غلط نظریات دا رد ہونا ہے اور صحیح نظریہ اہل سنت تیزو موضوع بیان تو قبل دو گل ضروری سمجھنا وا کہ ت یہ نہمجھیا جی انج کی روحانی کوئی روحانیت ال منسوب محفل جدو ہو سب والے سارے خوش نصیب ہوں یہ نہ سمجھا جائے کئی ایج وقت بد وقت بھی ہوں نے جیڑے جلسے تو بعد یا جلسے کے جتیاں چا کے لے جاندے ہیں لے نہیں جاتے ہوں جا مبارک محفل ہوگی پاک محفل پاکان ول منسوب محفل پاک منصوب محفل ہوے پاک خدا دے گھر چ ہو پاکاں کا دکرے خیر ہوگی اس آن کے جہا کمینہ جتیاں چپ کے لئے انہوں کی خوش نصیبات <تصفح> سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں عام مشہور شیر پڑھتے سنتے ہو لیکن یہ صرف اور صرف عوام جھوٹ بول کے خوش کر کے پیسہ بٹورن والے لوگ شیر پڑ سکتے ہیں سرکار کی محفلوں سکار ہی سجا وہی نے جڑے سرکار دے بلائے آتے ہیں تو میں پوچھنا جہاں جاک کدیا ہے ہر جلسے تو بعد دس بندے جتیاں نو روندے ہوندے اگلے دن گیا ادھر جلال پور بٹیا پاسے پاس میرے سنگی میرے نال جتی اون کی جتی چاہ لے ہوں وہ آ گے بھی سرکار یہ سدیا نہ اسے کام واسطے سدیا بھی میری امت میرا ذکر میرے سے کرپت تو مگر جتیاں چاہیے رکھ کوئی ہے کوئی ایمان دسو کوئی ہے تک بنتا اللہ دے بندیا ایک دبیس لوگ جھوٹ بولتے ہیں نہ مراد موت دے نسے نال دھول کو شائر مو نا نچان کٹن والے شاعر بن بیٹھے نہ یہ سوچنا ہے بھائی حقیقت ہے قرآن حدیث کے مطابق گل کہ نہیں یہ عالم اختیار ہے عالم جبر نہیں اتنے اللہ تعالی کسے نو دیکھ کے کسے پاس نہیں لا جاتا ہاں اللہ تعالی نے ہر بندے نو نس جہان چی بائی کا راہ پسند تے چلن دا اختیار دتا برے پاسے جاوے گا چنگے پاسے جاوے گا اپنے اختیار نال جاوے گا اختیارگا جا مولا دتا ہے جب اپنے اختیار نال بندہ جاندہ ہے تے ایتھے نہیں آخ سکتے کہ سرکار ہی سد لے نے قیامت عالم جبرے اتنے جنت اپنی مرضی کوئی نہیں وڑ سکے گا اپنے اختیار کوئی نہیں وڑ سکے گا جنوبے گا نہیں بڑنے دوسری گل آم محفل نعتوں تے ذکر ہوندے نے جس نال اللہ تعالی دے مبارک نام پاک دی بھی بےزتی توہین ہوں ہاں آم تصدو سن سو سنگ دے ویچ ذکر کرتے ہیں اللہ دا ٹولی بیٹھی ہوں دی. سنگ ذکر بالخصوص ایک ادا ہوا کراچی دا کا اندیاں کشت آم اج کل چل رہی ہیں اللہ تعالی دے نام مارک کے ذکر نو سنگ چ اس رنگ ادا کرتے ہیں کہ وہ ساز بنتا ہے جی اج لگتا ہے جی دفلی پہ بجتی حرام ہے, ہے لانت کبی گناہ ہے اللہ تعالی دے مبارک نام نزت نا فرد ہے سمجھ آ رہی ہے میں مسلے تنوں دسنے نے جنہا ایمان محفوظ ہو جائے کیونکہ شاید چور لوٹے رہے تھے لگے پھر دن تہ چور لگے پھر دیں ہاں تو توزن <coughs> <coughs> خضر رہ کی قبا چھین کر رہ خضر خزر رہ کی قبا چھین کر رہنما بن گئے دیکھتے دیکھتے چور چوکیدار نے ایدو سیٹی مار مارتے ادھر سن مار یہ ساری محبوب سرکار دی امت دا حال بنیا مولا تالا مبارک نام سوا نبیاں نبیا لیا لیکن کسے اس نام دا ساز نہیں بنایا جنا بھی انہوں نام مبارک لے خوف نال عزت نال عزمت نال رو رو کے محبوب خدا ذکر کرتے رہے رو رو کے کرتے رہے پھر اس مبارک نام لیند رام ہے جی پڑھ درف تسن میں پڑھ رہا پڑ بھی اج پڑھتے ہیں تاکہ خبر ہو جائے نقل کفر کفر نواشا پڑھتے ہیں یہ راگ ہے راگ جب بجتا ہے کئی حرف پیدا ہوتے ہیں کئی الف پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی اللہ ان سیدھا نام پاگ لینا چاہیے راگ لڑن دلہ تعالیٰ نام ہی بگڑ جائے جو اس نام اتارے وہ نام ہی راد اس واسطے راگ حرام پھر آم ادائیگی کرتے ہیں تو ہے اگوں چڑھ دیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کری جان گے یہ مطلب ہے کوئی شا نہیں کوئی شا نہیں, نہیں الٹا ہاں نفی کا کلما بنتا ہے ہے زہر کرنی ہر یہ اس میں ذات جب یہ ادا کرو گے نا ہے دار دل سے چوٹ بجے اللہ اس واسطے قرآن کی تلاوت ہوئے، اغان ہوئے، نات ہوئے، درود ہوان ہوت ہورو ہو سدوں میں اللہ تبارک و تعالی دا مبارک نام پاک لینا ہوزت نہ ادب نہ صحیح ادائیگی ہے ادا کر کے لیا تھو پھر محفل واسطے عام اشتہار چھپ دیں یہ خاص تمبی کرنے والی کی کرنی دیکھی اشتہار چھپ کسے کسی کلمہ شریف کسے درو شریف کسے آیت مبارک اور ہوبی غلام اللہ غلام غلام نبی غلام اللہ غلام رسول محمد بخش نام تو ہوں نے کہ نہیں ہوں اشتہار جب لگتا ہے نا تھے نکلے او درود اوہی مبارک تھا نمبر تے کھلو کے سدقے جگ کا بستا ہے اس نام دنی اس نام بابا فرید بنیا اس نام جپ جپ کے تے حضور مہر علی بنیا ج دے بارے جنا دے نام ذکر مبارک دے بارے ممبر دے جناب تاریف اوہی مبارک نام اور بان تے ڈگنے جتھوں جتی بچا کے لنگنے ہے ایمانل دسو نالی تو جتی نہیں نی بچا سائکل کا پہیا بھی بچا میرا سائیکل دا پہیا خراب نہ ہو جائے یارو اس امت کا کی حال بنتی جی اللہ رسول دے نام لیے سٹ جی بچا رب رسول نہ بچا یہ سمت کا کوئی پکا رہا ہے سیاحوں منجی نو لگا ہوا گوڑ اتو اتو سیر ہیاں ویخنے سی لگے بندے بیٹھے ہوں نے وہی پتا لگتا تب سن بانی دا بے ادبی گستاخی دا تے بے, غیرتی بے زمینی دا ایسا گھون لگ چکیا ہے کہ اصا اتوں اتو اتو آپ صحیح پتمجنے پر, پر وچوں وچوں پتا لگنا ہے جدو دڑا بولنے آج میری گل سمجھ آ رہی نے میں تقریر جہی کرنا نہ کرایا راضی کرنا نہ اللہ رسول نو راضی کرنا آیا. ہاں اللہ تالا دے فضل و کرم میںفتے پڑھنی چار گل تے زیر علاج ہو باوجود ہفتے ہر جلسے آئے باقی دے پہن تا جلسہ ہوں گا پیا میں آیا تو سوچتا تھا اتنے کہ سننا ہوں میلا لگ گیا <laughs> سبحان اور انشاءاللہ شاء اللہ عزیز جلسے تو بعد محسوس کرو گے کہ سادہ ایک ایک سا ایک ساہ قیمتی گزریا لین گئے سا تو لے آئے محفلیں دنیا جی لین جا دے آسمیا پہ جی الٹا دے آ جڑا گرنتھ اکتوں کا ایمان ہوں وہ بھی چٹ کفریات یہ گمراہیا انڈین پہ ہوں पहले आप हाल हों कु कुफुर गुमराह दल जे हम मैं बोल पाव तो दुश्मन बनकर आने जे चुप रवाना तो अपना ईमान जाना फिर सोची दुश्मन बने ना बने ईमान तो बच जाए जग सारा दुश्मन हो जा कोई फर्क नहीं एक रसूल दुश्मन ना हो मैं कसमिया बयान देना سنگیو ایک اللہ رسول سجنوں ملنا کتم خدا دی بارے دینے کوئی کچھ نہیں جی بگاڑ نفے نقصان دا مالک صرف ہو جو ہونے نفع دینا دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جو اس نقصان پہنچا دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں اس ایمان نال جی جے مسلمان جینے تے توجہ نال بولو سبہاد اللہ ہوں دوستوں میں اپنے موضوع بارے جناب نال گلو سنگیو تو اللہ دا ذکر خیر ایس محرم شریف دا جڑا ہوں مہینہ شریف گزریا اس لیکن وہ ذکر دو طرح ہے. بلکہ مینو آخر دو کہ جاس ذکر ہو رہا انہوں دا وہ امام عالی مقام تربلا کے ایک بہت بڑی زیادتی ہوں ان پاکان دی عزت بڑھا کی بجائے گٹائی جاتی جڑا عام اج کل شودائے کربلا دا ذکر چلتا ہے پیا جس انداز ذکر ہوں بھاوے راکر کرلی برادری دے بھاوے راکر نما ملا کرن اس برادری دے اس رنگ ذکر کرتے ہیں الٹا انہوں دی عزت عظمت بڑھنے دی بجائے ون پی زور دے غم پیدا کر وہ جی ہے کالے جھنڈے والے وہ کرتے ہی مطلب صاف نام ہی گم دے کام ہی گم غم شبیر آ تجھے سینے میں چھپا لوں رمے شبیر محفل کر دے جے سڈے نے یہ بھی ان سنگت بہ بہ کے نا سیانے آتے نے گورا کالے بنی وے جدت پٹا یہ لوگ جہالت یا جڑے زکے لگے پھرتے ہیں نا وہ پیسے کی خاطر بھی بولو سبحان اللہ تو سنگھی اڈے سنی اخوا بھی جان کے انج دیا گلان فسانے جوڑتے ہیں جہد گام تازہ ہو मौलवी इंजरा सदन के जेड़ा रुवा रुवावण का बादशाह हो जरवाने चस नहीं आई मौल ही बड़ा दूरों सद्या आई चस कोई ना की है मुहर्रम की पहली तारीख वेंदे जा के غم گم آسے ترتے جان گے دوستہ یہ ہے پلیتی تے بد عقیدگی غمے حسین منانا آل سنت کا کام نہیں آل سنت کا کام ہے ذکر حسین منانا توجہ نہیں فرمائی نے روکال بولو سبحان اللہ غم حسین رمے شبیر یہ سیاحت دل لوگوں دا کام دے جھنڈے کالے جن دے دل دے اندر نور امام اسمام حسین کرے گا ذکر امام حسین کرے گا غم امام حسین نہیں کرے گا ہاں میں سارا کچھ سابت گا سب کچھ دسا دسو سنگیو سید لمبیا پاک دنیا تو تشریف لے گئے اور ربیل اول شریف دے مہینے تشریف لے گئے سید لمبیا پاک سرکار کا کام مناتے ہو یا ملاد منا حسین دے نانے پاک دے جان دا غم نہیں ہویا جنہ دے قدم دی خیرات حسین بنے اس محبوبے خدا دے جان دا غم نہیں لگا نہیں کرنا ہر سال نواں غم الٹا مولوی بھی ہو جا جہاں حضور پاک سرکار دا ملاد سناوے خوشی کرنا ہے جشن منانا صدیق اکبر گئے غم نہیں منانا ہے فاروق کے گئے غم نہیں منانا ہے عثمان گنیم گئے غم نہیں منانا ہے مولا علی شہید ہوئے غم نہیں منانا ہے حضرت عثمان پیاسے شہید ہوئے نے کوئی غم نہیں منایا جا امام حسن گئے نے کوئی غم نہیں منایا جا حضرت امیر حمزہ حضور کے چاچا پاک ادی ناک شہادت نا ہوئی ہے کہ انہوں دے ہونٹ بول نک کترے گئے کن اکھان کٹیاں گئی کلجا کٹ کے چبایا گیا ایڈی ازیتناک شہادت ایمان محبوب خدا فرما سہدا ہمزا میرا حمزہ شہیدان سردار ہے میرے چاچا حمزہ شہیدان نے شہیدان دا سردار سید و شہادا جنوں خود محبوب خدا کی زبان آکھے اسی وی شہادت اس رنگ چلے ایمان دسو کدی سنیا ہی کسی پاس غم منایا جا رہا ہو حضرت امیر حمزہ دا تو میں پوچھنا پھر حسین پاک دا غم کیوں پہ منی سوا لاک نبی دا غم ہے نہ سوا لاک صحابہ دا غم نہ جناب جی اہل بیت کرانے چو کسے دا غم منایا جاوے نہیں نہ حسین غم شبیر کیوں سینے میں ٹک آئے معلوم ہوا کہ مہر بد مذہب سیاہ دل لوگوں کی سنگت جہالت اور دی ریس دا نتیجہ ہے کہ اے یہ سڈے ولیا کھڑا ہے کہ بلا اللہ تعالی دے جننے ولی جاندے نے دنیا تو ہر ولی کا ارس کر دیا گم کر دلیا کے ہوں بابے فرید کا ارس کر دین معنی کا ہے مانا ہوں بابا فرید جا جس دن وہ رب سونے نال کرے ملاقات تو او تے بنے عرس تے شادی علی جان تے شادی پیر سیال جان تے شادی خواجہ غریب نواز جان شادی تا حجویری جان شادی یہ سارا کی شادی کرنا ہے عرس منانا ہے تو امام حسین دا غم کیوں منانا منا کیا امام حسین رب نہیں ملے توجہ نہیں فرمائی نے سڈا دل کی ہے جس دن بابے فرید ورگے دا وصال ہوگی وصال دا من وصال دا کا من ہے ملاپ ایو نا ہجرت وصال ایک لفظ مشہور نے نا وصال آخری جی فلا بزرگ کا وسال ہو گیا ہے. کی مطلب اپنے مولا تالا مل پیا افسوس ہے یار ولی مولا ملتا کیا مولا حسین اپنے مولا نہیں ملے توجہ ہے میرا داخل بولو سبحان اللہ خدا دی میں گا جی میں مولا سونا حسین پاک نلیا ہے نا اونا تو بعد کسے نو ملیا ہی نہیں تو پھر حسین دا غم کرے سیاہ دل ری ماندی روشنی رکھ والا کرے منا دا مناوے گا ان مناس کرے گا ذکر کیونکہ غم ہوں نے ہمیشہ مردیاں دے یا اجڑیاں دے جیندے پتر تے کم نہیں اصا وی نہ وسیاں کم ہوں ویخے نے رم ہوں نے تے اجڑیاں نے سنگیا رم وہ حسین پاک دا جنا اس پاک حسین مردہ تجڑیا سمجھے اسا زندہ بھی سمجھنے جگتے وسیا بھی سمجھنے توجہ بولو سبحان اللہ مولا تعالی ارشاد فرمان وَلَا اللہِ, اللہ سونا فرماندا جہے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے نو مردہ خیال بھی نہ کر سگیا امام حسین پاک سرکار غم کرن والے کام کے ٹھیکار دے نہیں میں پوچھنا وا مولا مولا تعلق قرآن فرما ہے جڑے اللہ دے رستے کے اندر مارے گئے انہاں مردہ خیال بھی نہ کرے میں پوچھنا وا کیا پاک حسین مولا دے رستے دے اندر مارے گئے گئے شہید ہویا پاک حسین زندہ نے انہوں نے مردہ خیال بھی نہیں کرنا جے مردہ خیال نہیں کرنا مڑ غم مقدا کرنا ساڈا پاک حسین اندا ہو جنتی جبان دا سردار بن کے دا کیوں بھائی وہ دل منگا پیا کوئی نہ ذرا بولو سبحان اللہ سنگیا او دا کر جس دا غم حسین نے کیتا کیا قسم خدا کی کرکا نہ میرے پاک حسین نے نہ مدینے دا غم کیتا ہے نہ مکہ دا غم کیتا ہے نہ علی اکبر دا غم کیتا ہے نام پاک حسین نے اپنے باقی رشتے دا غم کیتا ہے پاک حسین جی اندے ان بچا دے انہاں نو, انہ نو بچایا نہیں حسین نو غم کا دا سی دے دین دا سی کا معلوم ہوا جا حسینی گا وہ پاک حسین آگوں صرف نبی دے دین دا غم رکھے گا اے غم رکھنا ہر کسی کے فرد ہر مومن تے فردے غم دی خور کے غم غم دینست بذرگاں کتابہ میں چھ لکھیاوے قسم خدا دی کر کے آنا میں اہل سنت دے کسے ولی کسے عالم دی کتابے جاج تک نہیں میں کھیا جو حرسین دے غم کرن دا حکمونا دتا ہوئے لیکن ساڑے بذرگاں دیا کتابہ میں چھے ضرور لکھیاوے غم دی خور کے غم غم دینست دین دا غم کھا کیونکہ اصل غم اے ہو یہی جدا کھانا ہر مسلمان تے فردے اترو وغیرہ ایماندار جنڈے کالے پوچھنا, جی یار حضور پاک کے حشر یزید دورے ہوا جا سا کڑھیا یار مینو غم آیا کڑا تو میں دین دن رونا پیا وا کدی اترو وگتے ویخے سچی کوئی بھائی کسی پاس اٹھی ہے چی کھی سنی تھال نکلی ہوئے جس دن حسین بہتر قربان کیتے ہیں حسین ایک ایک لال ایک, ایک لال ہیرے جڑے سبا ہوئے سن انہوں نے ایک ایک قطرے دا مول آس پاس تو زیادہ خون ایک کترے دا مول زیادہ متی نکینے قربان پہ ہوں نے جس دنیا وہ جڑا اس دن کے مسلمان جو اجڑ گئے کدی گم کسے کد رویا میں حسین پاک کے گم والی شہ لگی کھڑیے حسین نو غم سی دا غم ہے جو جا سی مینو لگ گیا چیا حسین پاک جا کم سی وہ کسے پاس ہوتا نہیں و کسے پاس آدھے واسطے ککاٹ رکاٹ نہیں بہت سننا پھر سمجھ لے حسین منان دا ہسین منا چاول یہ حسین پاک دا غم نہیں یہ نبی تین دا غم نہیں حسین کا کدو آنا فرمائی نے اور سن حسین دے غم ٹھیکار بنتے ہیں انہوں دے بارے میں چوسری گل کر سبحان اللہ کہ اے امام آی مقام سرکار نو جے زندہ سمجھ غم چکا सा तो ईमान जिंदा नहीं और खाली जिंदा नहीं जन्नति जवाना का सरदार बन के दिता हम ईमान न दस एक बंद जिंदा हो सी के कमरे बैठा हो दूसरा मरिया होवे तो थोप दे पाया होड़े पे होम एक लातों की उत्ते आकड़ी होठा पई हो सची बोल तू गम क्या करेगा یہ آلے دا یا ڈپ والے سچی بولے جہاں اے سی آگل ہو سکتی یزید مرے تھوپے جہنم کی اگپ کی آخ دو جیتی بلا آنچے. حسین پاک جنتا اے سی کمرے کجا جنت رفاقت بیٹھے سنگیا میں پوچھنا ایڈی مت بج گئی غم دا دا تو ہوں یزید دیا تو الٹا پی کھا ہے حسین کیوں جنت بیٹھا او گم ہونا نا کیوں جنت بیٹھا ہے کیوں ٹھنڈیا چھاوا کیوں موجہ پہ لینا ہے کیوں اپنے نانے دے نانے پاک دے گوڑے مبارک دے نار بیٹھا ہے اسی شہر کا غم لگا کھڑا ہے یہ تر غم کیوں کریے خوشی پوچھ کہ کیا تمہوں بھی اس وقت دا غم ہے جو وقت تک گزرا ہے کیوں دا غم تمہوں ہے میرے حسین پاک تھی لوں لو آکھے گی سنو پیار اسا مولا واسطے قربان تے غم نہ مثال دینا پروانا جان دیو پتنگ یہ جدوں شما تے سڑن جان ہے خوشی نال ہے یا گمال ہے یہ پتہ ہے کہ موت ہونی ہے میرے میں جدیا سڑ جا مینو اس کی اور نال ہے جیسے شہ ہونی او پتنگا جاوے خوش ہو کے کم نال نہ جی کم اپنے آپ نہ جانا ایک دکھا کے جانا جی بھاج بھاج کے ہے معلوم ہویا اپنے آپ جانا ہے پیا خوشی پہ جانا ہے افسوس ہے یار پتنگا جے قربان خوش ہو کے جسین جے مولا واسطے قربان ہوم کر کے کیا حسین پاک دا عشق کا عشک پتنگ توجہ نہیں فرمائی افسوس خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے پر سنگیا کسم خدا دی پتنگ نہ نا خوشی نہیں ہونا جنا پاک حسین مدینے مکے نکل کے کربلا خوشی گئے ہیں آر پھر کڑی فرما نے آشک بنن سکھالی ویو پتنگ دے تنگ دے خوشیاں جلن بچ آت شوتوں ذرا نہ سبحان لا تو وجہ بول سبحان اللہ وگیابح لگیا آشک بننا کوئی ماں سیا نہیں ردیا جڑا کھانا پہنش یہ کم ہوں نے عشق چنا ہوں اس طرح عشق کے اندر ہوں او مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں پر سن تو میں مصیبت اچھا سبر رانے سبر جے سبر نصیب ہو جائے نہیں جی جی تو گزار چھڈنی ہوں شکایت گزار چڑنی ہوں پر سد کے جا جن توفیق ہوے وہ سبر چزار دے پر جڑے آشک لوگ لے وہ سبر نہیں جدو یار دی طرف مصیبت آتی ہے نعمت وانگو شکر کرتے ہیں خوش ہوں گئی ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو امتی ہو جسا نیمت خوشی سرور لیندے دی نبیا کی جماعت دے کے مصیبت سرور لین سد کے جا قسم خدا دی میرے پاک رسائل، پاک اس پوچھ کے وی پر کوئی پوچھنے جی والا علی واگو سنے جو حسین پاک دا لونو جواب کی جب ہے جو سڈا ل لو خوش پیا ہوے جو اصا چلے کر بلا والے ہاں جی ال جسر یوسر حبیب ہبی بے ماؤ تک پل ہوں گئی یار نو یار تک ملا چڑتی گئی قسم خدا دی کربلا تو پیچھے پیچھے ہوا کلسین کربلا قدم رکھے ہو یار نو ملن لگے سن تو سی ہے کسمان کا بیٹا ہے کسمان کا بیٹا ہے تو سنیا ہی نہیں گلا قسم خدا دی کر کے سیدہ خاتون نے جنت پاک سلام اللہ علیہ سرکار بخاری مسلم میں جی حدیث محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے حسن حسین کی اما پاک دے نال سرگوشی کی کن مبارک سر مبارک رلا کے گل کی اما پاک خاتو نے جنت پاک علیہ وسلم نے حسن حسین دی اما پاک کے سرگوشی کی کن مبارک سر مبارک رلا کے گل کی اما پاک خاتون نے جنت پاگ پہلوں رو پی نے پھر ہس پیا پاک نے خاطو نے جنت پاگ تو بی جی جب نبی پاک سرکار نے تو گل کی پہلو رویاں سو پھر ہسیاں جی کہ جنا حال کی سی حسین پاک دے اما جی فرما نے جدو محبوب خدا منتو پہلی جناب میرے گل کی پہلو نا فرمایا پتر میرے جان کا ویلا آ گیا میں جانالا وا میں میں چرو پیا جو میرے محبوبی سارا تو پہلو میرے کو آنا ساریاں تو پہلو گھر والیاں تو پہلو اہل بیت و ساریاں تو پہلو تیر بھی سال آنا ہے سنگی آؤ سگی آؤ سد کے جا میرے پا گرسین کی مقام پوچھنا میں جو اے ہو یہ جی بلن والے جن خبر موت دی محبوب خدا سناوے جو تب تو پہلو آنا ہی وصال تیرا ہونے ہے ساریا ازواج متحرات تو بھی پہلو تو بھی پہلو سب نو پہلو تیرا ہی وسال ہونا موت دی خبر سن کے خادو نے گنت ہس ہاں پی خوش ہون جو اللہ دے پاک محبوب نا ملا گی میں پوچھنا وا یہ ماں دی گود کھیل والا حسین جب رب سونے دے ملاقات محبوب خدا دی ملاقات دی موت دی خبر سنے گا وہ خوش کیوں نہیں ہوئے گا تا, خبر دے. دے دے دے دے دی بی ڈر ابو جی میں چلے جی چھ مہینے بعد میں آن لگی ابو جی مینو بہت آ جانی خدا جان دی رہی رو خبر آئے آئے آئے واہ واہ واہ جب میں افسوس ماں بوت بھی خبر سنی بابو خدا کی ملاقات دی خوشی ہس پو خوش ہو حسن حسین لاہور سو لکھ نبی لاستے آئے کھڑے سو سال بعد ترخان دا پتر شہید ہوئے لکھ نبی استقبال حسین واسطے کی پوچھنا سمجھنا شاہی جنازے دی چلان کر پپا بہار ترن پورا پیر نہ ظاہری مخلوق تو غیبی مخلوق زیادہ درخواڑے مولا علی کامان لال حضرت بلال کون نے آشق ہے दी किताबाच लिखिया दबका अजरत बिल जोत सिर तेई चार पाई ते आखरी सावं दे ने आपकी घरवाली रोन लग पी बैन पा लग पी एदरथ बिलल भाग फरमाते وا وا کر واہ رو نہیں خوشی کر محمد دے محمد کے یار ملن چلیا ہاں. وا چمک خاند لایا حیران جلال ہاتھی لان آران ہے بندے حیران عجیب مر چم دے پلا دے. دے نے یار گل کی نام دے دے. اے سونے نبی نامی آتے مولا حسین توجہ نہیں فرمائی نے ہاں کیسٹا بھرا پہ تو باہر پہ دی یہ لفظ نہ ہم سڑی نام چلا بے اجازت جن کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں بے اجازت بھی جن کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت تب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسل یوں کہا کرتے ہیں سنی داستا میں اہل بے That's right. دے ماں خیر مراستے سب تھی گل کہی ماں پر جب دے نہ وہ غیر بندے نہ غیر بندہ او تک جنہوں نے سبق ملیا ہوب دے پاک محبوب جنگ لڑکے واپس آو ایک بی, بی کپوش راہ استقبال تیرا شوہر شہید ہوا باپ شہید ہوا ہے قریبی رشتہ دار دی شہادت دی خبر دھن بی بی آخری ہے چڈو یہاں گلا دسو اللہ دے محبوب کا کی بنیا دسیا جا خیر آ گئے بیبی عرض بارگاہی ہے یا رسول اللہ جی تسا خیر نال سانو کوئی مصیبت مصیبت لگتی نہیں جنہیں بیٹے کا نام حضرت حضرت حضرت دی بے دعا کرسول اللہ میری شہادت کی دع منگو حضور دست مبارک دعا منگتے ہیں رب سونا کالے محبوب خدا دی کی گل ٹالے ارد کی ٹالے قبول ہوئی محبوب خدا کا یار شہید ہوا شہد جناب جنت گیا رواں مالک بار بخشش بخش گی جی جنت میں خوش خدا فرما دے نے میرا پتر خالی جنت ہی نہیں گیا सब तो वीन जन्नत बीबी सुन दी। माई सुन दबर तेरा मेरा देह नाक निकल गए बीबी जो होश नहीं रही होनी कपड़ा उथे त्यागड़ा उड़ता हैंगा होने पिटदी होनी है हजूर दचहरी अंदर मगर तंगिया पत्थर डेरे से मेरा सिद्धि बकवास हो सकती بیٹھا خوش خوش ہو کے خوش خوش ہو کے ہستی دی گھر میں جانی ہے آخری کی ہے یار ہارے سو بخن بخر یا ہارے سو میرے پتر ہارے مبارک ہوگی دموں بخا بکوا سا مستقبا خاندان کا جوڑیا جو دراشہ دوڑ پہ بی بیبی دوپٹا اپنے آپ اتار کے ہوش نہیں رہی پٹتے چیخ داختے دے دبر باہر نت پھر د جی مستفا خاندان بے سبرا رہا ہے تو بڑا فبر دنیا تے قسم خدا میرے پاک نبی خاندان مبارک ٹولہ مبارک اہلے بہت خیمے دینر بہن والی مخدرات پردہ نشین بیبیاں پاک ہر پیرا خوشی دور دیا ہو گئی جو میرا پھرا رب دے قرآن سے قربان ہو چلے آوے خوش بہان اللہ چادر تھوڑے دیر لگام دبی رو رو کے الوداع بھی کرتی پیٹ کے آدمی قربان جا میرے بیر وا بس پیچھے کو نہیں ہو رہا حالت دہائی پٹنا ہے کنجر اپنے تے اس نہ کر او خاندان محبوب خدا دا ہے تیرا نہیں جہاں دی بکری کھول گئی تر سیر جھاٹا کھول کے باہر لگی پھر ہونی ہے وہ محبوب خدا دا خاندان ہے انہوں دا پورا خاندان جب ہو جائے اپنا نہ ہو غیر مرد نکھا نہیں سبحان اللہ. آہ, نال دے. دے ہون جس بہن نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حال <laughs> جس گھر کو آگ لگ گئی اللہ بی بی پی شالا نہ میری آخیں دعا ہے وچر باقی ہر شا جاوے پر ویر سن بڑے بڑے مقرر نے جڑے پندرہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار ہزار بندے دا ایمان لے کے نوی یہ بکواس ہو اپنی اپنی قسم کسے نو اپنی بکری یاد آئی نو نانی کسی نوا گدالی بن بیٹھا گیری بھی یار بھی گدالی تو نہیں ہے جب جہیل بند مت رکھنے بیٹھو بیٹھو کیا من کی نشانی دسی گئی جو جہیل بندے آل مان متلے کرتا ہوں سنو میں سنو میںنا نہیں پتا نسائی شریف حدیث کی کتاب پسند نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے اس لکھا ہے ربوب میں رکھ سیکنجا میرا بھائی دنیا نوزانہ سمجھا پھرتا ہے کوئی پتہ نہیں مسکے دیا صحابہ کرن مسجد دے اندر. دے حسن. دے حسن. کیوں گمراہی جہلیت دے, دے, دے, دے, دے کام تاکہ انہوں دے دل چ ہر پورے کام دی نفرت پوری بیٹھ جاوے کیونکہ جہے کام کے جڑے کام دا مذاق اڑایا جاوے بندے دا دل آدی تو نفرت کھا جا ہے چلیا جب چہلیت کے کام سے ہسیں گا نفرت آوے گی دل نفرت کھا جاوے گا میں بھی جہلیت کے کام کی بکواس سے ہسایا آم ٹھا نہیں اڑایا میں ہر پاس داڑی جائے بند چاہیے مزاق برائی کا چہریت بکواس چل بچڑ ہو پاک خاندان دران بچڑے جی بی بی جی شہی پڑھن لگے گا پڑھن بھی سوچے گا بہن جفا جا مارنا ہے شالا بچنا ویر کتنے دے, دے. جو مردی ہوندا ہے رسول ہر بیبی کا سبق لکھ ویر حسین ورگے دے, دے قرآن تو وارو واری قربان کر چھوڑیے ہر اور اس وقت جی آخر اللہ سر امام حسین بکھر ڈیریسی آخری ناجڑ بھی چھو حسین آخر موج پٹی جی جی ہسین ججڑ گئی ہے جگتے وسیا کہ لال ماہ اجڑیاں جوکا تو بولتے छोकड़ बोल मेरे पा कुन दे कद मेहर उजड़े वसा जा मालिक ने मेरे, पाक मेरे पा कुसैन उन्होंने उजड़ियाड़ी कौम हाजी रोंद पई है इधर वे कसम खुदा दी मैं एक सवाल इथे कर लगा فوج پاسے بھی ایک پاسے نہیں جہنم گئے نے گاجر کو مو کٹ دے گئے جی. افسوس افسوس نے یزیدی مرن یدی مرنچن نہ رن دے پٹنے کدی سنے نہیں اس پاسو چیخا کی آواز ہوئے مرن حسین مرے حسین پاک آئے اے شہید ہو پرسا حق والا سی جل جیت والے پاسے رومنا پیٹنا نہیں سی تو سمجھ لے میرے پاک کو سہن والے پاسے رومنا پٹنا نہیں سی بلکہ شادی سی کڑی فرماندا ہے اشک ترے بچ کائل ہو ای مائل حسن ازل دے عشق تیرے بچ کائل ہوئے مائل حسن ازل دے سر دب دلیاں ملب میں قسم خدا دی کر کے آم جہل والا ملب رکھتا ہی نہیں سر دے پر سی ن کی پکتا <نصف> پیا پہ ان چی بھائی اللہ دا ولی کی آخر سر در سی نی شادی کر کر چلے آخو سبار اللہ عشکر گال ہو مال حسن نزل دے تے شادی کر کر چل لے ہو گئے بابو کے خدا دو جنگ بنی نہیں جنگ دے میدان لگا کھڑا ہے ایک دوسرے نیا کرا کہ یار میرا جی میری میرے اونٹ کٹ لگے میرا نکھ کٹ لگے اکھا کٹ لگے کن کٹ لگے بول کٹ لگے شہید کر دے مجھے میں کیا مل دے منہ بولو مل نہ ہوٹو مل نہ کن رب مین پوچھے کی ہو جائے میں افسوس ہے افسوس ہے صحابی حسرت رکھے جو میرے کچھ ہوئے تو بعد جو رتبا حسین صحابی دا بھی نہیں بعد جو رتبہ حسن حسین کسی دا نہیں یہ حسین اس شان مالک ہو بول بول بولو سب یہ سن میں بڑا بیٹھا سنی اندے جہاں یارویں دیکھی دیکھ تن جائے ہاں جڑا بارویں شریف دی کھیر کھا جائے یہ تو کسی شیعہ نا دے کوئی کلہ دے مقاصد ایک ویلیا بابے فرید لگانی نہیں سنی والا عقیدہ ہو سن ہوں تو دنیا اگوان دی بریلوی بریلوی بریلوی اخبار ہاں احمد رضا تچھ سا مذہب کی ہے آخنا میرا مدہب بریلوی ہے تو نہ کسی تھانہ لکھا ہے میرا مدہب سنگنی بریلوی مذہب نہیں رکھتے سیدا بابے آدم تک لگا چل سارے سنی سنی نظر آنگ ہاں توجہ دیکھو بیٹھا س... بڑی جن کو بنی آئے مونج ہر پاس سارے پاس دا ہے کو سے گیا دھوکے نال گیا کے دو دین بچا نہیں گیا جی دیوکھے گیا تو پھر دھو چاہیے بے وقوف آتا سیاح دھوکہ نہیں کھانا ہاں سیاح نہیں شیر جوڑے دے. امام مقام سمجھا میرا ہال سونی بنیا میرے امام والی مقام نے کربلا دے میدان دھوکے نال قدم نہیں رکھیا محمد عربی دی شریعت دے نور نکایا میں فس جانا اور یہ نظریہ تیو بندی کا چھنی دا بنا کر یہ دا دھوکھے نال گیا پس گیا دے مصیبت دے جا گیا دیا ہوا تو نہ انہ ہو کے گیا نہ میرے نال گیا سہی وقا سکنا جد مکہ شریف جو امام ٹوڑے نے رستے دے اندر کئی بندے مشورے دین آئے نہیں واپسی جاؤ میرے امام نے فرمایا میں رات اپنے نانے پاک پاگ جو نہ حکم فرمایا ہے میں کر گزرنا میں دسنا نہیں کسے نو میں رات کھولاں گا نہیں شخی سلطان بہو فرما ہے سنا چھوڑا سلطان ہے سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل مشوق دے منے ہوں اشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے موڑے شک نہوڑے مکھی نہ موڑے پیا سا تلواروں کنے جتبلے ارز ماہی دے لگے اسے پہ سچا عشق حسین علی درد دیو راز نہ پنے بدن پیٹا بےزتی پی آ چکیا نہ سن اصا ارس والے ذکر والے اصل امام مقام نوکے فرسیا نہیں سمجھتے اصا مستفا شریعت دی نور تلن آج بولو بولو سبحان اللہ اچھا کل لگنا. اپنے عوام دیا جن دے, ایمان دے, دے, دے. چھوڑا جاگ دے بیٹھے ہونا. بولو سبحان اللہ دیسی لوگ جی نظر نہیں آ رہا دیسی لوگ نظر پہ ہوں قوم, خیر قوم دے دے آن. آن جی؟ نے خیر خواہ قوم جنہوں پینڈ آخیا جا ڈنگر کھا بے شو رکھتے یہ ڈنگر ہے یہ بے شو ہے جیوئی نے یہ قوم کا نک رکھا نک بنا لے کماں لے کم بھی کاندھے وہ بھی کھانے رنگ بھی دے پتہ نہیں ہو جائے یہ باہر ڈل بن کس پہ آپ جنہوں ڈنگر پیا کھینڈا ہے نا یہ اپنی محنت چھوڑ دے سا, یا اپنی محنت کی دی اپنے گھر رکھ لمان خرچ گزارے کرے جا محنتی ہے کھوانا ہے پیار عزت اپنی بچا لینا کچھ قوم کی بچا لو پینڈ سے ڈنگر وحشیات کہتے جاتا ہے یہودی شبق پڑھایا محنت چاہیے سارے بن جانے اپنی عشتہ ویچنگ تیل ویچنگ تھلے بھی सारे کے پھر بھی چکا یہ سارے آپ کر لینا زمین نہیں سمتفا کریم اسلام تہذیبر جی. کر کر کر لگتا ہے نہ پھر مسلمان کیوں لڑ دے کیوں مسلمان مار بار چوچے خوش ہوں نے گھر بلا کے اپنے گٹان چڑھ وے نہ بولی نہ بولی میں بلوچستان تیرا مریض افغان تیرے مریض تیرے مریض عراق تیرہ مریض مولوی تیرے مریض ہر بارے کٹی چڑھوں پھر بھی درد ہے یار غلط ہو رہا ہے وہ کیا آدھے نے نہ مراد اپنے برائی جانا کتا پا لو نا کتا وہ بھی اپنے کا خیال رکھتا ہے باہر والے پر یہ الٹی جنس تیار ہوئی خلی ہے جی باہر والے بلا کے مرا جگہ کافرا ویسے سلوٹ مار دنے تو سانو کے دے بوٹ مار دیمان دسو یہ ہوں جو آیا پوچھ جو آیا ہے. ایمان خدا دیشاندار ساری فوج ساری حکومت اپنی سیکورٹی ایک پاسے سارا نظام اپنی سکیورٹی لے کے انہیں اپنی عبادت آپ کی ایک سو میں نہیں کنے کتے ان لیا ان میں تنے کتے براب بھی نہیں کمجا میڈر بھی نہیں میتھ بھروسہ رکھ سکتا چارا مرد سات سرو دنگا لو سرو کا ساتھ چن بے شرمی کا مرغا کھا تے نا بھی رکھتا بندہ اک ملا کے گل نہیں کر دا کیوں جو ہوا ہوا ہو حسین گل توجہ نال بول سب سنگیا نال گور گل لگا لذیذ کا دور دور اسٹ نہیں سن کوٹ نہیں سن تھانے نہیں سن ہاں سن ادال چلے دا جہن چلے کو جج بیٹھا ہودر والے کپڑے پینٹ شرٹ پا کوٹ ہوں جی گل چی ہو جن چک لے انگلش بک اس کی کہیے گیرت مک جی मैं جن پائیے سمجھو لانت آئی دے. ای سارا لاہور بس سبر کرتے اس بندہ میں اصا کسی کتے چ نا ٹوٹا رسے کا یا زن دبا ایسا سمجھنے آئے کیسے تو کلے تو بھٹی آتا میں کہ یاد نراض ناؤں ہوں تو تو تو پیائے اور پہنچا ہوں میں کہتے یہ ایمان نال تو سا کی تمجھے بھٹے دے گالے جرسا بیک خو ٹوٹ آئینا سا رہا کی تمجھے ہاں جڑا کلہ ترڑاک تو سیدہ بیٹھا ہوگی دا جج ج مستفا کریم سنت لباس ہو سن باندھے کہڑی تھانے سن کوٹ ہوں بخر ادالت ہوں رب میرے مولا والی جد فیصلہ کرتے سن کوٹ نہیں سر بنے خانہ خدا آج بیٹھ کے مولا فیصلہ آ varem, آ. فائصلہ کرنا فیصلہ جو کرنا نا ہائے ہائے ہائے آپ نے قاضیاں فیصلہ کرنے شریعت مطابق چور کا چوریا کتوں کتوں تو موٹیاں پڑھیا نا کلی زمانہ ایک دس سنا چور چوری قاضی ہاتھ کٹ کٹیا پنجا پھاڑ کے لگاؤں گئے مولا علی مل گئے نے چور پوچھتے ہیں خیر ہاتھ کٹا کے خوش کیوں لگاؤں لج پا مجرم ضرور تھاؤ جرم کیتا سی پر خوشی اس گل کی میرے تمستفاؤ میرے نبی سرور کی شریعت کا حکم سے چل گیا ہو مولا خوش ہو گئے آپ فرما لکھیا بال رکھا پایا کپڑا ہٹایا ہاتھ جوڑ چھایا فرما نے جب تبھی شریعت خوش ہوا کر دیں بول سب سد کے جا کرٹ نہیں سن بول بولو کا چلاو والا جزید آیا پلیٹ ساز باز سنگا جی ساز باجے سنگا جی لنڈیاں نچا سکار کھیلتا ساٹ تماشے آئے اور گلاب جیچ کتے جانور دنگل کرا سا دنگل ویکنے سے خوش ہونا شراب پیتا امام حسین نے دیکھے جزید پلیت کامجو قانون قرآن کا دلتاسین چلاون والا پلیت رخسطہ ہے اسیمت عمل کیا رخصت اس گل دی دیئے. حق کم ہونے کے ڈر تو دے مجبور ہو کے وہ من بیٹھا لیکن دلوں نہیں مننا ہے. رب تین رخصت دیتی کیا مت پڑے گا نہیں تو دل تیرا نفرت سی دل تیرا کل گسا کھانا سی دل تسلیم نہیں سی کرتا دل دی کوشش ہوں اتار کے سکتے ہیں پر مجبور ڈر تو کر کے گیا رخصی جو دلت غیرت ہے جیویں دلت نفرت اویز ظاہر بھی کر وا خاوے بہادر دے پین سبر شکر نال گزار چھڈنی پا کے ایک چلاو آلیت بہت چار پلیٹیاں آئی نے حسین اتو جی دلو نہیں منیا اوتوں بھی بول بولو نہیں منیا میں پوچھنا سمجھی ایمان دسیا جی سڈے ملک کا قانون کدا ہے چاہیے لال کالا کالا تو نہیں لے لے نا جنساف مل جانا اللہ یہ کسی دشمن نہ لے جائیں خوش ہے یہ جامنا چاہیے میں آ تو منگنا ادھر یہاں آ کے آدر جان کا ارادہ رکھتے جدو واپس آسو واپس دشمن رگڑے پینے قانون کافرتا پلیس سے جا کے بول بول بولو اچھا جیچ بیٹھے وہ پلیت نے دو چار کم ہوا پلیت دو چار ہزار ہوڈیاں نچا کلہ پلیت جنہاں نے سارا ٹباری رنڈیاں بنیا کھڑا ہو پھر ٹی چکلے دے سارا ٹبر ویخے سریا ماں بچ بیچ بیٹھی, بیٹھی. ٹی وی چکلے کہیں مڑاپی جانے ہوں اتنے کیڑا کام نہیں ہوں میں اپنی روزانہ کلبا چ ڈانس پر سکلان چ نچن یہ تردیاں خود بنیا چلاولا وڈا ملیت ہوں اص دلوں منی بیٹھے یا دلوں نفرت کھا بیٹھے سچی بولے گا سان پوری اکی سکو مطلب نفرت ہے پتر شکول پڑھتا ہے کیوں اک بچ لگ جائے نہیںس پی نفرت بیٹھے پوچھو پود کتنا جی لگے پچھلے یزید پلیت ایک پلیت باقی دے وچ پاک ڈالتا حسین پاک وچ لگنا کیا خالی مننا گوارا نہ کرن اے سمت تو اے سمت اسمت دھوکھے کر سن کے کیا دھوکہ ایسا کر رہے ہیں اپنے نال سارا نظام کفر دا بے غیرتی دا دا. دے نہیں. دے چلو یارتیا میں بڑا میں ناظم بن جا میرا رابع میرا پتر لگ جائے پیر سب دعا چکرو میرے دعا چکرو میری بیٹی لگ جائے لا چکی ہزار امام حسینا حسین نہ حسین حسین میرے تماشا لگایا ہوا توجہ نہیں فرمائی جی قسم خدا بھی کر کے آنا یاد اک ہو گئے سنگیو کہ جہاں یزید کیتے سن وہ صرف یزید پلیت کر سکتے نے سن نہیں کرتے او مرضی کر گے پلیت جی جنہ کما پلیت ہوا کرماز چڈنا سڈے کوئی یزید نماز چڈتا سی پلیت نچا پلیس شراب پی وے دنگا لڑا پلیس کری گل بھائی نچانچان یار میں گل کرنا چپ کر جانے کی پتہ ہے پایا جو سیٹا بندے کھے رنا کلو جی جی جنیاں کلوندیاں سارا ہو جائے ہر نہیں رکھتی اصی اال کلوتی کرتا بول سب نہیں شالامار سال کی کانگڑ کی فوٹو لگی سیاح آتے نے گیڑی لال لام ہاں لکھے امیدوار اَسی سال کی کانگڑ اتو لکھا امیدوار ہاتھ بن خلوتا مولا پتہ نہیں کار دے اال والی ہالے امیدوار سدکے سد کے وہ سد صدکے جمیت پلیت کر گئے وہ کم پوری امت کر دی جی چار کم یزید حسین بیٹھے ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کیتا تو پھر سمجھ لے جی سمت نے سارے کام یہودیت والے اپنے اندر رکھ لیا ہو سمت دے سر تک کدی حسین ہاتھ نہیں رکھے جا پہنچ گیا جو کیوں ہے گنا سکولی طبقہ کی سمجھتا ہے پردی قرآن, قرآن نہ ہوٹا دوں من بیٹھو قرآن نو؟ کوئی نہ آدر بولو سبحان اللہ فرماوے فرما عورتوں زمین پیر مار کے نہ چلو کیوں न सुन लगे पता ना नयाद फिर भी गुना गुना के समझदा गुना दरखी समझदा क्यों है आज शकूली तबका की समझद् रन्ना है, है? ملا یا تو پیار جو رہی میرا اللہ اور تم زمین تے بیر اولی اولی قرآن نہ ہوا دوں من لے بیٹھے قرآن کو آدر بولو سبحان اللہ میں فرما عورتوں زمین تے بیر مار کے نہ چلو کیوں کی آواز غیر مرد نہ پوری کی پوری باہر ہے سبر کدھر جا رہی ہے یہ دفتر میں جا رہی ہے میں اترا یہ دفتر لائی نہیں گھر بنی ہے یہ دفتر جا رہی ہے یہ پکنک پر جا رہی ہے یہ سکول میں شو کرنے جا رہی ہے اللہ خطرت مسجد جائے جی جتیاں اکھ تھلے رہے گا کو جتیاں پہن پہ جتیاں مسجد خانہ خدا بڑی جی اکھ تھلے ہوئے ایک اکھ جی जुती तू अख हटे जु अख हटे मशीत चुत्ती चु चुरा ली बहन जावे दफ्तर जावे क्या धी की की कीमत जारी है वो तेरे साडे नजदीक एक जुत्ती बराबर भी नहीं रही क्यों उम्मत बर्बाद ना हो لونا کپڑے, کپڑے کپڑا کپڑا مڑ اتو رائفل لیٹا ادا سونا ادا جاگنا بک کوئی پی جائے ادھر جدو راہی چون کسے دے پیروں سے چلن دی آواز آئے تو گو رہا مار کے چھیتے آپ آب وی ہوئے وقت چٹی پیا میں پوچھنا سیور انج لکانا ہے جی بخت پامنا سبق لائی دی اما تو سبق لیا لانت انج پہ گئی کپڑے باہر برخے جدر گئے ٹوپیاں فیشن بھی پورا برخا بھی جنوب برداخلے پی خوب پردا کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ اچھا یہ بختانی دا حال اور سنو پھر جیویں جیویں جماعت چڑھ رہی ہے جما چڑی چڑی چڑھتی بھی لائے گئے کچھ ہو ریس پی کر دی میرا تھن ریس ہو رہی ہے <laughs> oh yeah. لڑکیار لڑکی حسن حسین گا جاندیا سن قرآن پہنتا پیر ہوجہ نہیں فرمایا ہزار لڑکی سکول ہاں باہ جی نہیں اور او سکول نہ پڑی, پڑی. رن نو بنتا کوئی آخرا دور دکھا وہ کی کرے گی سچی کلیا ابو لوچا مرے تھی پولی اچھا میم یافتہ شرور والی <تصفح> وہ آخیا نس کے وقا آخیا لو ایچی پا کے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہزار نہیں دو ہزار نہیں تی ہزار میدان گئی ہوں میںوری ہوئی کہ پڑھی لکھی بول بول نہیں شور والی شور والی ہوا میٹر کٹ جی ہاں ریس کرے اے کوئی نبے ایک سو بھی جدو نسیا ڈیڈی ڈیڈیٹ نال سن رہے ایک ڈیڈی دوسرے ڈیڈی نا گئی مر نہیں گردیاگتا کام نو نہ دین دی نہ ایمان دی ہووے نہ ہو پہن کی ہوٹ ہونا کھاوا تو بتا قوم ہوں زندہ وہ جڑا پاک حسین آگوں اپنی عزت مصطفیٰ دی عزت قربان ہو جاوے समझते कि ने बे तरक्की समझते बोलो बोलो जो नहीं करते हैं तरक्की निकल है। मैं पूछना जो गुना गुनाह ना समझे ना का जो गुना तरक्की समझे कौन है رہی ہے ہوئی کہ میرے کتاب چھپ پائیے جو سوائے جنا دور کم پہ کتاب بازار جا گئی ہے بازار جا گئی کتاب اس کتاب کا نام کہ آپ دائیں جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زمان کی لئے پروفیسر اختر علی یعنی آپ پروفیسر لکھن والے لکھن والے بھائی لکھا کرا انسی بے راہ روی اور قوموں کا اختر علی. نگار شاد مکتبہ نگار شاد اردو بازار لاہور یونیورسٹی کا سروے ایک سو پچ اخبار یونیورسٹی دا جا سروے کیتا ہے. لڑکیاں تو پوچھا کہ اینا جو سنا عام ہند ہے تسا دعوت دن ہو یا چھوڑ کر دیں لڑکیاں دشاو لڑکیاں دسیا لڑکیاں نا. آج لڑکے سنو پسند لڑکیاں دسیا کہ نہیں لڑکیاں ہوئے نے دسیا اچھا ٹیوشن سینٹر ہے دلے دا دلے دلے پورا جو کچھ او پورے حوالے آتنا. بارا ہر پورے ملک کا چکلیاں پر بم پیا مارتا ہے. اس قوم نو آیا ادھر آتا ہے مولتی دہشت گرد ادھر آدھا مولتی وہ بال خرچہ باؤ خرچا لاکیاں دو, دو دا ڈبا کھی دپ دیں چوریا دو سو روپیہ میں مان ہرش ہے ربر دیسے چاہ کیوں نہ اس قوم کے خلیا تی لاکھ بندہ رب سن بنیا شہر تھا بالاٹ ملوق پوری ستر فوج تک ستائی ہزار سکول گھر ننگیاں لاشاں سکول نکلتی ننگیاں لاشیں فتکاری دیا ننگیاں لاشاں پہ جاتا ہے بول کر دے تھا. لیکن جدو نہ لگے نہیں. اللہ واحدہ شریف پھٹ گیا اور ایسی پیار مت باری پی ہے حکومت پوری قوم پہ کہ شہید ہو گئے رب کر کی آتے کی شہید ہو گئے میرے منادرت تیار ہو شریف اور ایسی یار مت ماری پی ہے حکومت پوری قوم پہ آتی ہے شہید ہو گئے شہید ہو گئے میرے منازر تیار ہو اگر چیشتی کرنے کہ شہید شہادت ہے کیوں آخد آداب میں اس طرح بھر چڈیا سامنے آ میرے تیرہ سو موضوع موجود آداب کے سارے چار پانچ موضوع نے صرف آداب ملا اد شاہ یار منادرا نہیں کرتا دعا میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ خاندان کیوں بھائی تسا شاہدت سمجھ دو گل اللہ تعالی میرا پیغام آخری رب وا کاب چونجا سال سانت جنہوں نے پیو کھوتیا پہ سنج پجارو ربھی محلت, محلت. جہرا نال ٹور ٹور کے چتیاں پارے سن جنہ کے وڈیرے اج پے سی دیا گڈیا دیا سیٹاں پہ پڑھتے لیکن اگے ساری بدماشی امل گفرت پکتا سامنے چکلے بسا لگے اے سی گل گئی چل گیا رب محل حق پہ اکل ہے کہ یار جنہیں رب نال جنگ کی اللہ تعالیٰ کو کھوتی بھی کھو پر انہوں نے بازاروں سے گڈیا اے کیوں دیں قانون جو ہوسا جب پڑنے اپنے مخالف ہلی ہولی پڑنے خبر نہیں ہوتی تاکہ خوش ہوئے تو ساری مخالفات پک جائے جب پکے گا میں پھر پڑنا جل اسے پوری دنیا یہوتیت نے رب جنگ کرا ہر گھر جنگ چ مصروف مالک آگ لگی ہو جانا گلا بےمان کئی سور ہو گئے حالانکہ میں کفر دے خلاف پہ بولنا برائی دے خلاف پہ بولنا امت مستفا دے حق بولنا نبی دی شریعت کی گل رہ دے رہا تو جنت رات لے جاتے لیکن اے منافق نشانی سن جڑا نا مومن وہ جب کفر دے خلاف بولیا جاوے نا مومن خوش ہوتا ہے دے منافق مناف پکی نشانی ہے جب کافران دے کفر دے برائی دے خلاف بولیا جائے گا گی مائے گا سائے گا کیوں کیا بولتا سمجھ لے جافروں دے خلاف کفر دے خلاف سن کے ٹرتا جائے سمجھ لیں دل چ مدری محبوب کا ڈیرا وسیا سن میں قسمیہ پیانا یاد رکھ تاریخ پڑھ کے میرے کو جدو بھی اس امت کا درد دل چایا نا کسی ممبر رسول سے بہن والے دل چسم خدا صلاح الدین اجوبی جی بڑے نے نا محمد بن قاسم جی بڑے نے مستفا دی مسجد دی مدرسے دا فائل سی سکول دا نہیں سی سکول کام کا ٹکیا کرے کتے واگ پوشڑ مارن والے ایک دغیرت بن سکتے ہیں لیکن مستفا نکل چلتے سن کوئی خالد بن ولید سی کوئی محمد بن قاسم سی کوئی مولا حسین سی آئے آیا کار جان کو بجھا دیا وہی چراغ جلے گو تو روشدی ہوگی آج میں باشد بیٹھا مکس بھی میرے آتا یہ مولوی رولا نہ گولی ویچ سک یہ آ کے رولا پائی رکھ دے گا یہ رولا نہ پاؤں سی لا کے سامنے ایمان تو کرشمے داڑیاں بولتے ہیں ستی ساڑ سو ایمان ساڑ کرتے کوئی داڑی گنا بول دیں تو ایمان کی گل کرتا ہے جی میں دل ٹھڑ جاتا ہے इसे वास्ते मैनुष्ती अल्लाई इकबाल दाड़ी मुंडा मैं बला वीमान बता क्यामत आने कई दहाड़ी आई दाड़िया प्य हो गए कई साहेब ईमान छुट्टान अल्लाह तला क्यामत आले दिन दाड़ी नी छोड़ना उस ईमान छोड़ना ہاں چڑے کہوالے تڑھ کے سنا وا دفاعی ایک سو پینتی شخص آپسا باد دل جان گی ہوئی دل آفس ایک رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ اسکول فاشی کنٹے بند کر رہے ہیں چاند سوروپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچر لڑکیوں سے مکرو ٹھنڈا کرایا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک پرائیویٹ اسکول کی ہیڈ منسٹریٹ اور ایس سی کی طالبات کا سراغ لگا کر راول پنڈی کے خفیہ مقام سے برامد کر لیا اور دونوں خواتین کو جڈیشنل مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا دونوں نے جنگ کو بتایا ہیرود نامہ جنگ اخبار کہ حافظ آباد کے ایک پرائیویٹ سکول میں ایڈمنسٹریس تھی سکول کے مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی بات حافظ آباد کے ایک انتہائی بات گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا ایک دن حافظ آباد کی بات شخصیت نے مجھے بیس ہزار کی پیشکش کی جس پر میں نے سکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی اس سکول کا ماحول پہلے سکول کی نسبت زیادہ خراب تھا خاتون ٹیچر نے جنگ کو مزید بتایا کہ نبے فیصد پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم پروشی کراتے ہیں میرے آخری لفظ میں سیاحے آندے نے سور کا نام ہر تٹی کا نام برفی رکھو نا دبل پشاب کے ڈبے تلاؤ دھ بن جاتا جائے ایک پخت بغیر شایدانیت ضروری ہے ان کا نام باروج رکھو نا اسلامیہ لوتیا فیضان مستفا علم لکھا ہوا گند وہ تعلیم نہیں بن جاتا تعلیم ہو جی پڑھتا جاوے جانور انسان بنتا جاوے بے گرت گرت والا بنتا جائے بےمان ایمان جاوے بے حیا حیا والا جاوے جائے مینو آخر دے جا پڑھتا جاوے جی پڑھے پہلے پہلے ہو, ہو, ہو پڑھتا جائے تو بن جائے رب دا ولی تے پھر علم ہی سمجھ واقع تالا اس نے سنگیا میں تم وقت جانا وقت صرف چھ مہینے یا سال سنگے سنوئے چھ مہینے یا سال میری گل آم نہ سمجھی نہ کوئی انج دیا گلا تے سنائی ہونے سال مولا محلت اس دنیا کے نقشے بدل جی یہ سب نظام ختم ہوتا ہو لکلا تو تو کن لے نہیں دے جی دلدلے لیا سانو جنگ تلدلے پتا نہیں ہالے کہڑے کچھ ہونے مولا کی گرفت اس وقت سخت ہی کوئی محلت نہ سمجھی اب نال جو کرنا دن کر بیٹھے آنے. اس واسطے جی بچنا چاہتے ہیں نا پاک حسین دامن لگ جائیے آخر مبارک یار العالمین اساڈی بھی قبول پر خطا ہے خطا معاف چکا افو گفورا دشمنا نے اسلام متباہ جی مولا ساری کسی گلے خدمت نو قبول کی ہی تے اس دا سواب بارگاہ رفالت تمام انبیاء تمام مومنین دی ارواح ارواہ پیش کیتا بالخصوص سودائے کربلا ردوان اللہ علیہ ناہ دی بارگاہ کی پیش کی اللہ مسلمانوں دے وچ درد والا دل پیدا کر غیرت دین ایمان د دی فکر آ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم